الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی الک و اصحابک یا خاتم النبین بندے پروردگارم امت احمد نبی دوستدار چار یارم تاب اولاد علی مذهب حنفی دارم ملت حضرت خلیفہ خاک پائے غو سے اعظم ز سایا ہر ولی سیق سے اس نے کمال محمدست فاروق ذل جاؤ جلال محمدست عثمان زائے شمائے جمال محمد است حیدر بہار باغے خسال محمدست صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سوہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام جن کے جلوے سے مرجھائی کلیاں کھلی اس دلے پاک محبت پہ لاکھوں سلام شیشے جلا جل دمکنے لگے جلور ریزی دعوت پہ لاکھوں سلام جس سے کھاری کنویں شیرائے جام بنے زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام مسلمہ قذاب نے نبی علیہ السلام کی زاری حیات میں اعلان کیا کہ میں بھی نبی ہوں اس کے ماننے والوں نے کہا کہ جس نبی کا تو مقابلہ کرنا چاہتا ہے وہ تو کھاری کنویں میں لوہا بے ڈالیں تو میٹھا ہو جاتا اس نے کہا کہ مجھے بھی لے چلو جب وہ لے کر گئے اس نے جب وہ گلیز تھوک پھینکی تو پانی اور ہو گے جس سے کھاری کوئیں بنے شیرائے زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام جن کے آگے کھچیں گردنے جھک گئی کیڑیاں کیڑیاں گردنا کون کون سی گردنے جھکی پھر جھکنے کے بعد صحابہ نے کہا جی یہ کٹانی کہاں ہے جن کے آگے کھچیں گردن جھک گئی اس خدا داد شوکت پہ لاکھوں سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نے گاہے عنایت پہ لاکھوں سلام جن کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام شور تکبیر سے تھر تھراتی زمیں جمبشے جیشے نصرت پہ لاکھوں سلام نارای دلیرا سے بن گونجتے غرشے کو سے جرت پہ لاکھوں سلام ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں میدان عد میں حضرت امیر حمزہ کے دونوں ہاتھوں میں تلوارے اور آخری کافر جس کو آپ نے مارا اس کا نام ہے سبا جب وہ سامنے آیا تو میری تقریر کا عنوان بھی یہی ہے جو آپ نے حضرت اسد اللہ و اسد الرسلی نے اس آدمی کو دیکھ کر فرمایا آج لوگ ہمیں مشورہ دیتے ہیں ذرا نرم بات کرے میں نے کہا جی بڑوں نے جب گرم کیا تو ہم نرم کیسے کر سکتے ذرا وہ لفظ سنے کیا آپ نے فرمائے اور میری تقریر کا عنوان بھی یہی ہے وہ جب کافر حضرت سیدنا امیر حمزہ کے سامنے آیا تو آپ نے فرمایا ابنا مختلف فرمایا ختنہ کرنے والی کے بیٹے اوئے تو تیری ماں ختنے کر لی تم بھی ازور مقابلے جا گیا آج ہم اگر ایسی بات کریں لوگ کہتے ہیں وہ بات کریں میں نے کہا آپ تم ہمیں تعظیب سکھانا چاہتے ہو امیر حمزہ نے کیا لفظ فرمائے ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں شیر غران ستوت پہ لاکھوں سلام خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر ان کی بے لو سطینت پہ لاکھوں سلام سیدہ آہرا طیبات آہرا جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام ہم لے سنت ہے آپ سنتے جائیں اور اپنے عقیدے کی وضاحت بھی ساتھ ساتھ ہوتی چلی جائے گی نہ ہم کالے ہیں کالی باتیں کرے ہم چمکتے ہوئے محبوب کے غلام ہیں باتیں بھی چمکتی کر کے سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام وہ حسن مجتبا سید السیا راہ کے بے دوش عزت پہ لاکھوں سلام اس شہید بلا شاہ گلگوں کبا بے قص دشتے غربت پہ لاکھوں سلام سایہ مصطفیٰ مایا اے استفا عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام یعنی اس افضل الخلق باد الرسل، ثانی اسلین ہجرت پہ لاکھوں سلام ترجمان نبی ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام فارغ حق کو باطل امام الہدا تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام زاہد مسجد احمدی پر درود دولت جیش اسرت پہ لاکھوں سلام یعنی عثمان صاحب کمی سے ہدا اللہ پوشے شہادت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن پرتب دست قدرت پہ لاکھوں سلام ماہی رفظ و تفضیل و نسب و خروج حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام زمین و زماں تمہارے لیے مکینو مکان تمہارے لیے چنینو چنا تمہارے لیے بنے دو جان تمہارے لیے دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں سلیم و نجی مسیح و صفی خلیل و ردی رسول و نبی عتیق کو غنی و علی سنا کی زبان تمہارے لیے اسالت کل امامت کل سیادت کل عمارت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے یہاں تمہارے لیے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی یہ بے خبری کہ خلق پھیری کہاں سے کہاں تمہارے لیے اتا ارب جلائے کرب فیوز عجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہاں تمہارے لیے آج غور کی امت کون سا گناہ نہیں کر رہی کیڑے کیڑے گناون جڑے حضور کی امت نہیں کر دی نہ آسمان تو پتھر برسے نہ زمین پھٹی نہ کوئی بندر بنا نہ کوئی خنزیر بنا نہ خون برسا یہ سب کس کی وجہ سے ہے صبح دروازے پر لکھا بھی نہیں جاتا بھائی اس رات اس بدکار نے یہ کام کیا ہے رات جتنا مرضی کوئی گنا کرے صبح منہ دھو کر پھر جو ہے وہ معاشرے میں چلا جاتا ہے کسی کو پتہ نہیں اس نے گناہ کیا کیا ہے تو یہ سب کچھ کس کی وجہ سے ہے کسی کی محنت سے کھڑا ہے اعلی حضرت بریلوی فرماتے آئے ارب جلائے کرب فیوز اجب بغیر طلب یہ رحمت رب ہے کس کے سبب بے رب جہان تمہارے لیے اسی طرح درویش لاہوری اقبال بھی بولیا ہو نہ یہ پھول تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو اور چمن دہار میں بلبل بل کا ترنم بھی نہ ہو یہ نہ ساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاغ کا استادہ اسی نام سے ہے نبض اصی تپشامادہ اسی نام سے ہے دشت میں سار میں میدان میں ہے بہر میں موج کی آگوش میں طوفان میں ہے چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے لاہو بیو قلم تو تیرا وجود الکتاب گمبد آب کی رنگ تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرا ریک کو دیا تو نتلو آفتاب شوقت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود فخر جنید دو بہ یزید تیرا جمال بے نقاب شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب سمجھ آ جائے تو داڑھی منڈے کو بھی آ جائے اور نہ آئے تو داڑھی والے کو نہ آئے تو ہمارا تو اس میں قصور نہیں ہے ہمارے پاس تو ایسا تھرمامیٹر نہیں ہے کہ ہم کسی کے سینے پر رکھیں تو محبت رسول آ جائے اقبال کہتا ہے کہ اگر تمہیں محبت رسول نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں جاؤ اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مانگو اقبال کہتا ہے ذرہ عشق نبی یا حد طلب سوزے صدیق و علی یا جگ طلب اگر محبت رسول نہیں ہے تو پھر اللہ سے مانگ. شوق تیرا آدر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب اقبال کہتا ہے کہ در غلامی عشق و مذہب را فراق اقبال کہنا جس ویڑ قوما غلام ہو جان در غلامی عشق و مذہب را فراق اقبال کہنا جس ویڑ قوما غلام ہو جان غیرہ دیا نفس دیاں غلام ہو جان دولت پجاری ہو جان حکمراناں دیا غلام ہو جان لیڈر دیاں غلام ہو جان اقبال ہے اس ویلے انہوں مذہب اور عشق جدا جدا ہو جاتے جب تک عشق اور مذہب اکٹھے یکسان تھے تو دیکھیں ذرا بخاری 136 چھتی پر کیا بات شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب عشق اور مذہب ابھی اکٹھے ہیں آخری ایام ہمارے آنکھوں مولا ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے لگے وہ وقت آ گیا حدود ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے لگے پیر کا دن حضرت سیدنا صدیقی اکبر نواز پڑھا رہے اب یہ بات نہیں ہے کہ صدیقی اکبر کو بھی توحید نہ سمجھ آئی پیچھے عثمان و علی فاروق اعظم حضرت بلال حضرت سعد حضرت سعید بڑے بڑے شیر پیچھے ہاتھ باندھے کھڑے ہیں اور نماز پڑھانے والے سیدنا صدیق اکبر ہے پیر کا دن حضور کا ظاہری آیاد کا آخری دن آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبی شریف میں قبلہ جو ہے وہ جنوب کی جانب ہے اور رسول اللہ کا جو گھر ہے وہ مشرق کی جانب ہے اب یہ نہیں کوئی کہہ سکتا کہ جی اچانک صحابہ نے نگاہ اٹھائی تو سامنے حضور کھڑے تھے ایسی بات تو ہے نہیں سامنے تو آپ کا گھر تھا نہیں گھر تو آپ کا تھا مشرق کی جانب صحابہ منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں جنوب کی جانب نماز پڑھانے والے صدیقی اکبر روایت کرنے والے انس بن مالک جنہوں نے دس سال حضور کی خدمت کی ابھی, ابھی عشق اور مذہب جدا, جدا جدا نہیں ہوئے اقبال کہتا ہے جس ویڈ عشق سے مذہب جدا جدا ہو جائے پھر اس کا مسئلہ ہی اور ہو جاتا ہے پھر لوگ مسجدوں, مسجدوں میں آتے ہیں علامہ صاحب آپ نے درود پڑا میری نماز میں خلل آ گیا میں نے کہا وہ کون سی نماز آئے جو حدود کے نام سے خلل آ جائے یہ بخاری نہیں پڑی تو نے کبھی آوارا خان بے خانوائش کبھی شاہ شہان ہو شیروائش کبھی میدان میں آتا ہے زراپوش کبھی اور جانو بیٹے وہ سنائش کبھی تنہائیے کو دمنش کبھی سوزو سرو رو اجمنش کبھی کو دمنش کبھی سوزو سرو رو اجمنش کبھی سرمایہ محراب و ممبر کبھی علی خیبر شکنش عشق سلطان است کو برہانے مبی عشق ہر دو عالم زیر نبی لا زمان و دوش و فردا آیا لامکانو زیر و بالا زو اقبال کہتے ہیں حیدمان عشق زمانہ اس کا کوئی نہیں لیکن ابل تاخیر نام اسی کا رہے گا جس کے دل میں حضور کی محبت ہوتی ہوگی خد خلیل بھی اور صبر حسین بھی اور مارکائے وجود میں بدر و حنائم بھی عیش عقل و دل و نگاہ کا مرشر سے اب ولی عش تین چیزیں انسان کو برباد کرنے والی عقل دل اور نگاہ اقبال کہتے ہیں عقل و دل و نگاہ کا مرشر سے اب ولی عائش عش تو شروع بدھ کدائے تو سبورات اعلیٰ حضرت بریلوی کے خلیفہ حضرت مولانا سید گیدار علی شاہ صاحب یہ کی چھٹی جلد ہے اصل میرے پاس جو نیا چھپا ہے نہیں یہ پرانا ہے دار العدید کراچی کا پرانا چھپا ہوا ہے آرام باغ توجہ یہ اعلیٰ حضرت بریلوی سے فتوا پوچھا حضرت شاہ صاحب اعلی حضرت بریلوی سے انہوں نے پوچھا تیرہ سو پینتیس میں اٹھانوے سال ہو گئے اس فتوے کو دو سال باقی ہیں سدی ہونے میں اعلیٰ حضرت بریلوی کے یہ خلیفہ ہے اور جب آپ غازی المدین شہید کا جنازہ پڑھانے کے لیے گئے شہر قصور کے ایک حاجی صاحب جوان تھے اس وقت وہ حدیث پڑھا کے شاہ جی جنازہ پڑھانے کے لیے غازی المدین شہید کا گئے جب وہ مسلے پر کھڑے ہوئے تو رش کھا کر گر پڑے بعد میں ہو شاہی تو حاجی صاحب کہتے ہیں شاہجی کہنے لگے یا رسول اللہ ساری زندگی حدیث پڑھائی دین پڑھایا کبھی آپ نے دیدار نہیں کرایا آج بنفس نفس نفیس نازی علمدین کے جنازے میں آ گناز عشق عشق مومنس عشترا ناممکن ماں ممکن عص اقبال کہتے ہیں جہاں عشق وہاں مومن جہاں مومن وہاں عشق اور جو دنیا کہیں یہ نہیں ہو سکتا کر کے لوگ دکھا دیتے ہیں ایسے ہو جی سکتا ہے حضرت سید جی دیدار علی شاہ صاحب رحمت جی اللہ, اللہ, اللہ, اللہ علیہ کے پاس ایک لڑکا پڑتا تھا اس کا نام تھا غلام رسول وہ کہیں اور چلا گیا انہوں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے انہوں نے کہا جی میرا نام غلام رسول ہے اس نے کہا تو یہ تو مشرقوں والا نام ہے انہوں نے نام بدل کر عبداللہ رکھ دیا شاہ جی کو پتا چلا تو شاہ جی نے اس طالب علم کو خط لکھا غلام رسولوں من کر رہ بڑے ہو عبد ہماری <تصفح> تقریریں, تقریریں بھی وہ کام نہیں کرتی جو ہمارے بزرگوں بزرگ کی تحریریں کام کر غلام رسولوں کو جا بڑے ہو عبد اللہ جے نہ ہو سی غلام رسول کبھی بن سی عبد اللہ دامن مستفیٰ نہیں ملے گا تو رب کہاں سے ملے گا یہ شاہ جی نے فتف پوچھا پاکستان بننے سے پہلے لاہور شہر اندرون شہر مسلمانوں نے ایک بھی قربانی کے لیے لیا اور وہ گرایا وہ بڑا طاقتور تھا جب اس کی دو چار رگیں کٹیں تو وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بھاگنے لگا پیچھے پیچھے مسلمان اور آگے آگے وہ بھنسا پنجابی میں اسے سنڈا کہتے وہ بھنسا آگے آگے اور لوگ پیچھے پیچھے وہ دوڑ رہا ہے لوگوں کو مارتا ہے لوگ شادی کے پاس گئے میں کہا حضور بہنسا باغیا وہ گر جائے گا جا, حرام جا, ہو جائے گا آپ کوئی دوائی بات فرمائے کیا کریں فرمایا اس کو کہو دیدار علی شاہ شا شا کہتا جا, ہے رک جا دیدار علی شاہ کہتا ہے رک جا بھی کو لوگوں نے کہا کہ دیدار شاہ کہہ رہا ہے رک جا میں نے کہا واجی واہ لاہور کا بھیسا بھی شادی کا مقام سمجھتا ہے آج کا مسئلہ مقام رسول سے بے خبر ہے <سؤال> ویسے اس کے رسول کے بڑے دعوے کرتا ہے میں جو بڑی محبت رسول ہے میں نے کہا جی کیا محبت رسول ہے کبھی باہر نکلے ہو سو بار بروز پڑھ کے تو سمجھتا ہے میں نے محبت رسول کا حق ادا کر دیا ہے اور صبح اپنے کاروبار کے لیے سورہ یاسین پڑھ کے تو کہتا ہے میں نے قرآن کا حق ادا کر دیا اور تجھے پتہ تک نہیں ہے کہ بلگرام ایئر بیس پر چار سو قرآن کے نسخے جلا دیے گئے اس کی حفاظت کس نے کرنی ہے ناموس رسول کی بات کس نے کرنی ہے آج اور عمرے تو تو نے اپنے لیے ہی امام الانبیاء کے ناموس کے لیے کیا ہے شاہ جی نے فتویٰ پوچھا سبحان اللہ فتویٰ کیا ہے کہ حضور کو کوئی اگر یتیم کہہ دے مسکین کہہ دے تو اعلیٰ حضرت سے آپ کے مرید نے دیدار علی شاہ نے پوچھا کہ یہ جائز ہے سنیں ذرا اعلی حضرت بریلوی جواب کیا دیتے میں نے اپنے بزرگوں سے پوچھا جی چودہ سو سال تاریخ میں کسی نے فتویٰ ایسے شروع کیا ہے تو ہمارے بزرگوں نے بھی مجھے یہی فرمایا کہ ہم نے نہیں دیکھا اپنے ساتو سے سا سا سا پوچھا مفتیان سے پوچھا کہا کہ جی جب کسی مفتی نے فتوا لکھا تو دو چار الکاب حضور کے لکھے لیکن کس طرح کا لکھا کسی نے ذرا سنیں اور پھر رات کو اسی نشے میں سوئے اعلی حضرت بریلوی جواب شروع کرتے ہیں یہ الجواب لکھا ہوا ہے یہ سیرت کی کتاب نہیں لکھ رہے یہ شمائل کرم نہیں لکھ رہے شرح جواب سنے فتوا ریلوی کا قلم جسم پہ گئے سر کے دی بٹھا دیے کل کے رضا ہے خار خار خار کہہ دو خیر, خیر منائے, منائے, نشار منائے نشار جر جر جر پوچھتے کیا ہوش پر یوں گئے کیپ کے پر جہاں جلے کوئی کیا بتائے کہ یوں کسرے تنا کے راز میں اکلے تو گم ہیں جیسے ہیں روحے کو دوست سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں اس سے پہلے میں ایک मैं اور بات وہ بھی آلہ حضرت بریلوی کی ہم تو بڑوں کی باتیں چوری کر کے سنا رہے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں آلہ حضرت کا نام لیتے ہو میں نے کہا تھے پیو دا نام لگیے کام بابے جی نے کی تھا نام ہی اعلی حضرت بریلوی کی یہ کتاب ہے علامولہ میرے پاس اس کا صفحہ نمبر چمن ہے پنجابی چورنجا کہنے مجھ پر بہت, بہت ساری پابندی ہے کہ آپ نے اردو میں بات کرنی ہے میں بہت جو ہے وہ سوچ باب سوچ کر بات کر رہا ہوں تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے رائے خدا را وہ کیا بیٹھ سکے جی یہ سراغ لے کے چلے امام المبیا ظاہری دنیا میں تشریف لائے جی اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں بہت ساری حدیث کی کتابوں کا حوالہ دیا گود میں عالم شباب ہال شباب کچھ نہ پوچھ ابھی تو آپ کی امی جان نے آپ کو اٹھایا ہی نہیں ابھی تو آپ چارپائی پر جلوہ وغیرہ ہے دیکھو کیا ہوا آپ کی امی جان فرماتی ہیں حضور جلوہ وغیرہ ہوئے تو ایک سفید بادل آ گیا اس نے امام الانبیاء کو ڈھانپ لیا پھر میں کیا دیتی ہوں کہ حضور ایک اونی سفید کپڑے میں لپٹے ہیں اور سبز ریشمی بچھونا بچھا ہے اور گوہر شاطاب کی تین کنیا حضور کی مٹھی میں ہیں اور ایک کہنے والا کہہ رہا ہے کہنے والا آپ جانتے ہیں کون ہے فرشتہ رب العالمین نے بھیجا فرمایا میرا حبیب آ گیا ہے ابھی کلمہ پڑھنے والے نہیں ہیں تم جا کر اعلان کرو حضور آ گئے ہم بار ربی المن کو کیا کہتے ہیں حضور آ فرشتہ بھی کہہ رہا ہے حضور آ گئے ہم کہتے ہیں حضور کی شان یہ ہے فرشتہ حضور کے سرانے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے گوہر شاداب کی تین کنیاں حضور کی مٹھی میں ہے ابھی تو بچپنا ہے ابھی آپ کی امی جان نے بھی نہیں اٹھایا فرشتہ کیا کہہ رہا ہے نصرت کی کلیاں نفع کی کلیاں نبوت کی کلیاں سب پر محمد الرسول اللہ کا قبضہ ہے آپ کی امی جان فرماتی ہیں پھر ایک اور بادل آیا میں اصل اس پر بات کرنا چاہتا ہوں بڑا آپ نے تویل گفتگو اس پر فرمائی ایک اور بادل آیا اس نے پھر رسول اللہ کو ڈھانپ لیا پھر جب آپ کا چہرہ روشن ہوا تو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک سبز ریشم کا لپٹا ہوا کپڑا حضور کی مٹھی میں ہے اور کوئی منادی پکار رہا ہے واہ واہ اس پر اصل میں نے بات کرنی ہے فرشتہ منادی کیا کہہ رہا ہے واہ واہ اعلی حضرت بریلوی نے یہاں سے واہ واہ اٹھایا اور ہدا کے بخشش کے شروع میں لفظ لائے واہ کیا جو دو کرم اور اس دونوں واہ سے ایک ناد پوری لکھتی تھی کیا ہی ذوق قبضہ شفاعت ہے تمہاری واہ ہوا قرض لیتی ہے گنا پرہیز داری واہ ہوا خامائے قدرت کا حسن دستکاری واہ ہوا کیا ہی تصویر اپنے پیارے کی سواری واہ ہوا انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ ہوا نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں میروا آج تو لوگ نور کو نور نہیں مانتے ہمارا امام لکھ گیا کہ جب رسول اللہ گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑے نے قدم اٹھایا گرد غبار اڑا چاند اور سورج دوڑ پڑے اس غبار کو لینے کے لیے لوگوں نے کہا کیا ہو گیا انہوں نے کہا ہم اپنے نور میں اور اضافہ کرنا چاہتے نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہرو اٹھتی ہے شام سے گردے سواری واہ ہَا مجرموں, مجرموں کو ڈھونڈتی پھرتی ہے کی نگاہ کا مسلمان کبھی یہ بھی سوچا جس کا قانون توڑا ہو یہاں پاکستان کے اندر پتنی کیا کچھ ہو رہا ہے پولیس پیچھے بھاگتی ہے فوج پیچھے بھاگتی ہے یہ ملک کا غدار ہے اس نے چوری کی ہے اس نے موبائل چھینا ہے قیامت والے دن ایک تو یہ ہے کہ دنیا حضور کے پاس جائے <سؤال> یہ دوسرا <سؤال> مسئلہ ہے اعلی حضرت بریلوی خود جو بات کر رہے ہیں اس سے آگے کی کہ جب رسول اللہ کو دیکھ کر مجرم بھاگیں گے تو حضور فرمائے ادھر آؤ کدھر جا رہے ہو مجرموں کو ڈھونڈتی پھر پھر رحمت کی نگاہ میلاد لانے کی کوئی مسئلہ ہے دو دیگے پکا کر سمجھتا ہے کہ میں نے حضور کا حق ادا کر دیا اور تیرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے میزاد پر آنے کا جلوس پر آنے کا رسول اللہ کی ناموس کی بات کرنے کا غازی ملک ممتاز حسین قادری جیسا کردار ادا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے غازی کا نام بھی نہیں لیتا کس بات کا تو کہتا ہے دعویٰ کہ مجھے محبت رسول ہے کیا والے دن حضور خود بلائیں گے انا لہا انا لہا کتنے جا رہے ہو اس کام کے لیے تو میں ڈھونڈتی پھرتی ہے مجرموں کو غازی ممتاز حسین کو دو بار سزائے موت ہو گئی دسویں مہینے میں اس کا بیٹا پیدا ہوا چار جنوری کو اس اس نے ظالم کو مارا جو گورنر بھی تھا پیچھے حکومت بھی ان کی تھی اور جناب پیچھے یہود و نصارہ بھی کھڑے تھے تو کیا غازی ممتاز حسین کے پیسوں سے کام ہوتے بیٹا وہ چھوڑ گیا دو مہینے کا دو بار سجائے موت اس نے سنی اور وہ جو جج تھا پرویز علی شاہ آباد میں سپرنٹینڈنٹ جیل نے بتایا ان کے والد صاحب کو اور بھائیوں کو کہ جب اس نے فیصلہ سنایا تو غازی ملک ممتاز حسین قادری بول پڑا وہ کہنے لگا جناب انگلش تو مجھے آتی نہیں یہ جو آپ نے انگلش میں فیصلہ سنایا اس کا ذرا اردو میں ترجمہ کریں یہ کیا بنتا ہے اقبال کہتا ہے جبروکار و کار نہیں کو مستی ہے کہ جبروکار کار سے ممکن نہیں جہاں بال یہ کوئی پیسے دے کر غازی کا نام یہاں تھوڑا لیا جا رہا ہے یا جناب کوئی دب دبے سے لیا جا رہا ہے یہ بات نام والی کوئی اور ہے اقبال یہ کس کیش کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا افشیش کو دوام ہے یہ محبت رسول کی بات ہے جب اس جاج نے دوبارہ سنایا اردو میں کہ آپ کو دو بار سنائے موت دی جاتی ہے سنا مسلمان جس کا بات سنتے ہوئے بھی ٹانگیں کاپ رہی ہوں اور دلیری کی گفتگو بھی نہ سن سکتا ہو اس کو کبھی موقع بنا تو وہ نامو سے رسول کی کیا اجازت کرے گا جو گھر سے بھی نہیں نکلتا نہ حالات, حالات بڑے خراب ہیں او حالات بڑے خراب ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, ہے میں نے کہا کہ غزوہ گز میں سات دن وہ کا بھائی شہید ہو گیا آپ رسول اللہ کے گھوڑے کی لگام پکڑے جنگ سے واپس آ رہے ہیں سات دن وہ آج کی امی جان آگے آئی حضور علیہ السلام سلام کو سات دن معاذ گھوڑے کی لگام پکڑی ہے بھائی کو دفن کر دیا ہے ماں آگے آ گئی رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کی حضور یہ میری امی جان ہے تو رسول اللہ نے تعزیت کرنا چاہیے ان کی امی جان سے کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا سنو ہے مسلمان یہ ہے مسلمان اور یہ ہے جناب اشکو محبت رسول اللہ کی خاتون ہو بیٹا جوان شہید ہو جائے رسول اللہ تعزیت کرے حضرت صاحب کے نماز کی ماں کیا کہتی ہے عرض رسول اللہ خدا کی قسم میں بیٹے کے لیے نہیں آئی آپ میرے بیٹے کی تعزیت کر رہے ہیں اے تو آپ کا سن کر آئی ہو جب آپ سلامت ہیں تو ہزاروں بیٹے اس پر قربان کما حضرت میں میرا آ گئی ان کو بھی پتہ چلا افوا غلط اڑا دی گئی مدینہ منورہ میں وہ بھی آگے آئی صحابہ نے کہا ابو کے ابنوں کے زوجوں کے جناب اخو کے یہ سارے آپ کے رشتے ختم ہو گئے آپ نے فرمایا ما رسول اللہ چھوڑو باپ شہید ہو گیا چھوڑو بیٹا شہید ہو گیا چھوڑو بھائی شہید ہو گیا چھوڑو شوہر شہید ہو گیا, گیا, گیا ما فال رسول اللہ بتاؤ رسول اللہ کدھر ہے صحابہ کہنے لگے ماما کے وہ تو حدود سامنے آ رہے جب رسول اللہ کو دیکھا تو حدیثی الفاظ یہ ہے بناہیت ہیت سو بھی حضور کا دامن پکڑا اور عرض کی بیابی امی یا رسول اللہ حضور میرے ماں باپ آپ قربان ہو لاؤ حدور جب آپ سلامت آئیں گے سارے رشتے چلے گئے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں پرواہ جانے دیں گے کیا ہوگا تو جو رسول اللہ کی محبت میں اپنے بیٹوں کو چھپا چھپا کر رکھے وہ دعوئے محبت کرے غازی ممتاز کا نام بھی نہ لے اور غازی ممتاز کا نام سن کر اس کی پریشانی اٹھے اس کو کیا پتہ ہے کہ ناموس رسول کا کتنا بڑا مسئلہ ہے اور ابھی تک مابرائے عدالت کی لوگ باتیں کر رہے ہیں مہابرائے عدالت قتل کر دیا مابرائے عدالت قتل کر دیا ماورائے قتل کر دیا یہ پکڑ مابرائے عدالت قتل کر دیا مابرائے عدالت قتل کر دیا میں اس پر رسول اللہ کی ظاہری آیات میں مابرائے عدالت قتل ہونے والی ایک عورت کا واقعہ آپ بتا کے جو بےمان ہے اور جو رسول اللہ کی ناموس پر جس کو اعتراض ہے اور جو اپنی ناموس کے لیے بندے مروا دیں اور جسٹس افتفار چودھری جو چیف جسٹس ہے اپنی ناموس کے لیے حضرت عمر اس کو یاد آ گئے کہ جناب جب عمر عدالت میں پیش ہو سکتے ہیں تو یوسف رضا گیلانی کیوں نہیں پیش ہو سکتا میں نے کہا جناب جب آپ کی اپنی عدالت کے ریزل بات آئی تو حضرت عمر آپ کو یاد آئے اس وقت حضرت عمر آپ کو یاد نہیں آئے جب گورنر رسول اللہ کے خلاف بک بک کر رہا تھا اور جب غازی ملک ممتاز حسین قادری نے اس کو مارا اس وقت آپ کو عمر یاد نہیں آئے جب آپ کے جج نے غازی ممتاز کو دو بار سنائی موت سنائی آپ کو اس وقت عمر کیوں نہیں یاد آیا آج آپ کی عزت اتنی عزت پیاری عدالت کی کروں تیرے نام پہ جا پیدا نبا صرف تم اپنی عدالتوں کو روتے ہو ملک کو روتے ہو اور, اور اپنی حکیمتوں کو روتے ہو ہمارا امام تو یہ فرما گیا کروں تیرے نام پہ نہ بسے جہاں دو جہاں جان دو جان جان سے بھی نہیں بھرا کروں کیا کروڑو جہاں اے شمار بے شمار گل میں بلایا میم مولانا نے سٹیج سے میں سامنے بیٹھا ٹنگا کیوں کمی جا رہی نعرہ لانا تو جنے والا لاؤ ایک گل ہے جی نعرہ لا رہے ہو اگر حضور کی ناموس کی بات ڈر کے کرنی ہے تو پھر ادھر اللہ تعالیٰ ادھر ہی غرق کر دے ہمیں زمین پھٹے اور اندر چلے جائے تو زندگی ہے آپ بات میں کر رہے ہوں آپ بھی ٹانگے کام رہیں گے ان کی ناموس کا مسئلہ آیا تو عمر یاد آد ہے جب ماں برائے عدالت بحران میں بچوں نے ایک پادری کو قتل کو کر دیا حضرت عمر کی عدالت میں جب, جب کیس پہنچا تو فاروق اعظم کتنے خوش ہوئے وے وے وے اور آپ اس وقت حضرت میں نے حضرت نہیں بات کر رہا میں تو چاہتا ہوں ہمیں سپریم کورٹ میں بلائے چیف جسٹس پھر ہم اس کو بتائیں اسلام کیا ہے ہم پھر تمہیں بتائیں کہ رسول اللہ کے فیصلے کیا ہے گادی ایک لمحے کے لیے بھی مجرم نہیں ہے ایک پیکٹ کے لیے بھی مجرم نہیں ہے وہ پوری ملت کا ہیرو ہے خدا کے بندو اس وقت حضرت عمر تمہیں کیوں نہیں یاد آئے جب تمہارا پرویز علی شاہ غازی ممتاز حسین قادری کو دو بار سنا ہے سنا رہا تھا حضرت عمر نے کیا فیصلہ ان عیسائیوں کو سنایا فرمایا صغیرن فرمائن اس وقت حضرت عمر تمہیں کیوں نہیں یاد آئے جب بچوں نے ماں برائے عدالت قتل کیا تھا ایک قادری گستاخ رسول کو تو حضرت عمر نے کیا فیصلہ دیا فرمایا بچوں کے نبی کو جب برا بھلا کہا گیا تو یہ بچے گسے نہ ہوتے تو منت سرو اپنی غلامی کا اظہار نہ کرتے آدر دمل اس کو بادشاہ عمر کی عدالت سے جانوروں کے حقوق ہیں گستاخ رسول کی خون کی عمر کی عدالت میں کوئی قیمت نہیں ہے بادشاہ اس لیے حضور کی ناموس کی بات کرنے سے اگر کوئی آدمی لڑتا ہے اور کانپتا ہے اور کسی آدمی کے مفادات پر زرد پڑتی ہے تو ہم اس لیے تو بات کر رہے ہیں تاکہ اس کو مزید تکلیف ہو ذکر چھیڑیے ان کا ہر بات میں اور چھیڑنا شہزان کا عادت میرے سامنے کتابوں کو ہے ایک سو تیس ہجری میں امام کی پیدائش ہے دو سو سات ہجری میں امام کا وشال ہے امام بخاری ابھی تیرہ سال کے تھے تو امام دنیا سے چلے گئے انہوں نے واقعہ لکھا ایک عورت جس کا نام موٹا صاحب کو نظر آ رہا ہے اسما بن تمروان عین کے ساتھ یہ تین جرم کرتی تھی حضور کے زائ آیات میں علیہ السلام کے خلاف باتیں کرتی تھی وہ تعید الاسلام اسلام کے عید نکالتی تھی وہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہتی تھی حضور کے خلاف بات کرو سلمان تاثیر ایک وجہ سے کافر نہیں ہوا گستاخ کی حمایت کر کے اس عورت نے حضور کی وہ گستاخی کی ہے ہمارے پاس مبارد اس کا پورا مقدمے, مقدمے, مقدمے کا ریکارڈ موجود ہے میں اگر یہاں بیان کروں نا اس کی گستاخیاں تو تم مجھے یہاں قتل کر دو کہ مولانا اس نے جو بکواس کیا تم ممبر پر کیوں بات کر رہے ہو اتنی بڑی گستاخ عورت شیفی پورے کے اندر جا کر اس نے کہا اس نے کوئی گستاخی نہیں کی اور کہا کہ میں اس کو جناب صدر کے پاس لے جاؤں گا اس کو آزاد کراؤں گا اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے پھر حضور کے قانون عزت والے قانون کو کالا کہا پھر کہا مولوی میری جیتی کی نوک پر ہے اس کا ایک ففر بنتا ہے جس نے امریکی ڈالر کھائے ہوں اس کو واقعی ممتاز حسین قادری مجرم سلام نظر آئے گا لیکن میں نے پیر مکی کے دربار کا لنگر کھایا ہے میں اس لیے ایک ممتاز کو ہیرو کہہ رہا ہوں تیرہ گھنٹے <reflective> کی تقریر سے کچھ نہیں فیصلہ بات, بات کرو بادی کے ساتھ کھڑے ہو ہوتے سلمان تاذیر کے ساتھ کھڑے ہو آپ سے نہیں آپ کو تو بات بات بات سلام ہے میں جو بات اشارہ کر رہا ہوں سمجھو ذرا ممتاز حسین قادری کی بات کر رہے ہیں، تمہیں تیرہ گھنٹے کی تقریر آئی ہوئی ہے تقریروں سے ناموس رسول کی حفاظت نہیں ہوتی ممتاز حسین قادری کے عمل سے ہوتی ہے ناموس رسول کی اگر میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی ہے مجھے حضور کی زیارت ہوئی ہے میں نے کہا پھر میرا لاہ نے ایک جھلک دیکھی اور پھر صاحب کو ہے تو پنجابی میں آپ کی نات ہو سکتا ہے آپ کو لذب ضرور آئے گی روڈیا نینا نو سمجھا رہی لکھیا پڑھا سب بلا رہی ایک نام سجن دا رہی رگ رگ لو ساہ دل لگیا بے پرواہ نال جی دم مارن دی شاہ ایک جھلک مر کی دیکھی پڑیا لکھا سب بلا رہی آگے Expert. کیا فرماتے ہیں کیتی بھج کے کباب ہوئے پیتے بعض شراب خراب ہوئے سر شارتیں بے تاب ہوئے خونیاں مست پیر صاحب فرماتے ہیں میں بس ایک جھلک دیکھی میں تو بھون کر کباب ہو گیا میں نے کہا پھر میرے شاہ خواب میں ایک جھلک دیکھے بھج کے کباب ہو جاوے تو ٹماٹر ہو جاوے یہ لطف بڑا آیا لے کے سمجھ کوئی نہیں آئی پیر میرے لیے شاہ کی تھے جا जी। تقریر آئی ہوئے بندے, بندے نو, نو, نو تیرہ گھنٹے دی میں کہ چونکہ چناچے کی بات نہیں ہے اور وہ دنمارک والے گستاخی کرے لاہور میں گوشہ دروس بن جائے میں نے کہا یہ صحابہ کو سمجھ نہیں آئی اس سے پہلے میں ایک بات اور کر دوں ناموس رسول پر میں چونکہ گفتگو میری تحفظ نہ مس رسالت پر ہے اس پر ذرا دیکھیں میدان روپ میں کافر جس کا نام عبداللہ بن حمید بن جوہر ہے اس نے جب رسول اللہ کو دیکھا کہ حضور کو کافر گھیرے میں لے رہے اور گھوڑے پر سوار ہو کر لوہے کا لباس پہن کر کہنے لگا میں ابن جو ہے نسو پاٹا نبی پاس ہے اس نے کتنا غلیظ جملہ کیا اور ذرا جملہ سنو حضور کی کیا انہوں نے کیا میں یا مر جاؤں گا باللہ یا نبی نقصان کر دیاں گا اتنا زلیوں نے جملہ کیا سنا مسلمان نامو رسول پوچھ پوچھ کر نہیں مولانا غلام بغدادی سے پوچھے میں کیا کر سکتا ہوں اپنا فیصلے کرنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے وہ خود فیصلے کرتا ہے میں نے کیا کرنا پوچھ پوچھ کر باتیں رسول کرنی ہے مولویوں سے بد لے کر کرنے کہ میں نے چومنے ہیں یا نہیں اپنے ایمان سے پوچھ بتا کہ نبی کا نام تو چومنا چاہیے کہ نہیں چمنا چاہیے بات اتنی ہے عشق اپنے فیصلے کرنے میں بڑا دلیر ہوتا ہے حضرت قباس میں نشیم کو صحابہ پوچھا کسی وڈے ہو گئے حضور وڈے ہیں گئے عشق اپنا فیصلہ خود سنا دیتا تھا پوچھا, صحابہ پوچھا. نہ رس جناب میں حضرت بغیر سوچے گل کر دیتی رسول اللہ وانا بڑے مل ہو یار جمعہ میں پہلے ہوں. بات تو اتنی ہے فیصلہ کرنے میں دلیر ہونا چاہیے سڈا امام مجدد بن کے آیا مدینے تو آلہ حضرت بریلوی نہ کیوں نہ اپنی قسمت پر رضا لوٹے مدینے سے مجدد کی سند لے جیڑا بندہ کینیڈا بیٹھے بیٹھے مجد بنا ہو گل ہو رہے کینیڈا کے مجدد اور آلہ حضرت ریلوی میں یہ فرق ہے چلو جی میں جواب دیتی وہ جا رہی نہ جائے گل ہوں میں مجدد دی گل کی میں نے کہا کہ جو مجدد مدینے سے بن کر آتا ہے اس کا قلم کیسے حضور کی محبت میں چلتا ہے اور جو کینیڈا میں بیٹھ کر مجدد بنتا ہے اس کے تیرہ گھنٹے کی گفتگو کیسے چلتی ہے سیرت اور صورت میں لفظ یتیم نظر آیا سنو ذرا اعلیٰ حضرت بریلوی کیا کہتے ہیں فرماتے ہیں حضور کا شفی غنی خلیفہ مطلق حضرت صلی اللہ, اللہ علیہ وسلم حضرت بریلی فرماتے ہیں یہ حضور کی شان ہے کہ آج مولوی نوے نئے پیدا نہیں ہوئے ساڑھے بزرگ پہلے فیصلہ کر گئے حضور کو کی کہنا ہے کہ نہیں کہنا حضور کو کیا کہنا ہے کیا نہیں کہنا یہ ہمارے بزرگ پہلے فیصلہ کر گئے بس دو باتیں حضور کے بارے میں نہیں کہنی ایک حضور کو رب نہیں کہنا دوسرا رب کا بیٹا نہیں کہنا اس کے علاوہ جو چاہو حضور کی تعریف کرو نہ شرک ہے نہ بدت نہ رسول کی بات کرنے لگا ہوں. یہ کافر آیا اور کہنے لگا دلّی اللہ محمد دل بتاؤ بھائی تمہارا نبی کدھر ہے تو آج جو کینیڈا میں بیٹھ کر گفتگو ہوتی ہے اگر ایسا کوئی بندہ ہوتا تو کہتا جی تصویر مجھے دو میں دور شریف پڑھتا ہوں یہ ابن زہر خود ہی دفاع ہو جائے گا میں تصویر پڑھ کے جو ہے وہ حضور کی عزت کا دفاع ہو جائے گا یا حضور سے اجازت مانگتے کہ حضور میں کیا خدمت کر سکتا ہوں میں اس کو روک سکتا ہوں کمزور آدمی ہوں میرے چار بندے میرے ساتھ لگائے یہ کافی بڑا دلیری سے آ رہا سنا مسلمان فتح لہو ابو دوجانا حضرت ابو آگے فرما حلوم محمد نفسی ایل ایل او آو حضور کی طرف میں جانا جو ہم ہاتھ پر اپنی جانیں رکھ کر نہ مجھ رسول کے لیے آئے یا بیٹھے ہیں پہلے ہمارا تو مقابلہ کر حضور کی طرف تو بعد میں جانا ہم کس لیے موجود ہیں یہاں سونا ہے یا؟ سنا مسلمان پھر آپ نے کیا کیا آپ نے ایک تلوار چلائی اور اس کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹ دی گھوڑا گرا وہاں پھر دوبارہ تلوار اٹھائی اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور نعرہ کیا لگایا جس طرح ممتاز قادری کمال کر دی وہ تو کہہ رہا تھا نا ابن انہیں تو آپ نے فرمایا خود ہاں وانا ابن خرشہ فرمایا محمد عربی نے غلام کی ست جلیا کیا نا محمد عربی غلام دا ہے مقابلہ کر جدو تلوار میں مولانا غلام کا اس کو بھی یہ کہتا رہتا ہوں کہ مولانا دعا کرائی نہیں جاتی دعا لی جاتی ہے ورسول اللہ ضرور حضور منظر دیکھ رہے حضور یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ میرا غلام میری ناموس کے لیے کیسے آگے بڑھا نبی علیہ السلط نے فورا ہاتھ اٹھا کر دعا کر دی اللہ اردا عالم نے کمان انہ یا اللہ ابو دو جانا سے راضی ہو جا یہ منظر دیکھ کر میں بھی اسے راضی ہو گیا نا تقرا گیزا گیے گی ایک چوزا کمزور بندہ یہ باتیں نہ سنے پاکستان کا کرکٹ میچ ہوتا ہے نا فائنل اخبار میں آ جاتا ہے کمزور دل والے میچ نہ دیکھیں اگر پاکستان ہار گیا تو ساتھ ان کا دل بھی ہار گیا تو کیا بنے گا میں نے کہا جو قوم دل کرکٹوں کو دے بیٹھی ہو ان کو کیا پتا ہے کہ محبت رسول کیا چیز ہوتی کمزور دل والے یہ واقعہ نہ سنیں ان کے لیے مذرا ہے اور یہ واقعہ جو کمزور دل والے ہیں ان کے لیے مضر ہے یہ ذرا واقعہ بڑی توجہ سے سننا ہے نابینا صاحبی حضرت عمیر بن عدی حضرت عمیر بن عدی ہے نابینا جب ان کو پتا چلا ہی نہ بالگا لوہا جب آپ کو پتا چلا وہ عورت امام الانبیاء کی گستاخی کرتی ہے سنا ہے مسلمان آپ نے نظر کیا مانی آپ تو نظر مانتے ہیں بھائی میں میرا کام ہو گیا تو میں ختم کادریا میں آ ہوں گا دوسرا کوئی مانتا ہے میرا کام ہو گیا تو میں حضرت عبداللہ شاہ پر جا کے دیکھ چڑھاؤں گا اور اگر کوئی بڑا ہی ہو تو میں میرا کام ہو گیا تو داتا صاحب جا کے لاہور دیکھ چڑھاؤں گا نظر مانتے ہیں اور جو کہتا ہے بابا فرید علیہ رحمد جا کے کوئی انڈیا جاتا ہے تو کہتا ہے میں سلطان ال کے دربار پر دیکھ چڑھاؤں گا اور جو مدینہ پاک جاتا ہے کہتا ہے وہاں میں وہ راگیروں فقیروں کو جو گلی فیچوں میں صدا دیتے ہیں آپ نے سنا ہے ہمارے نا تھان پڑتے ہیں ان فقیروں گداگروں کو سلام جو مدینہ کی گلی کوچے میں دیتے ہیں صدا میں آخر جی لکھ باری سلام جہر در روتے بہ کے روٹیاں کھا رہے لکھ سلام ساری طرف بھی لیکن ایک بابا ڈٹیالہ جیل موجود ہے انہوں سلام کیوں نہیں کر دے آپ کو بات سمجھ نہیں آئی میں ذرا اردو میں بات کرتا ہوں آپ کو سمجھ نہیں آئی بات میں نے کہا کہ جو رسول اللہ کے شہر میں موجود ہے فقیر وہ صدا دے کر روٹی کھا رہا ہے گلی میں آرام سے سو جا رہا ہے کو، اس کو سلام تو کہتا ہے اور جو ستائیس گولیاں مار کر دو مہینے کا بچہ چھوڑ کر دو بار سدائے موت کی صدا سن کر یہود و نصارا اس کے خلاف ہے پورے منافق اس کے خلاف ہے وہ جیل کی کوٹڑی میں تنے تنہا بیٹھا ہے قید تنہائی میں پھانسی کی کوٹری میں بیٹھا ہے اس بابے کو تو کیوں نہیں سلام کرتا اس لیے کہ مجمن ناراض ہوتا ہے اس لیے کہ پیسے نہیں آتے اس لیے کہ پروگرام بند ہو جائیں گے اس لیے کہ خطرہ جان کے پڑ جائے گا تو میں نے کہا پھر پیسے لینے کے لیے نبی کا نام لیتا ہے جو منافق ہے اس کا کام ہی کوئی نہیں ہے محبت رسول محبت رسول وہی وہ کر سکتا ہے جو جی دل سے مومن ہو منافقوں, منافقوں نے تو حضور کے زمانے میں بھی مجھ مجھ مجھ مسجد مجھ مجھ بنانی مجھ شروع کر دی تھی, تھی رسول اللہ تبوک کے لیے تشریف لے جی جا رہے تھے منافق تو ڈیڑھ مین بھی حضور کے ساتھ نہیں چلے اور جو غلام تھے وہ ایسے ایسے چلے منافق کا کیا کام ہے حضور سے پیار کر تو اپنی نمازاں پڑھ نماز پڑھ کے اپنے کام چلا یہ موقع ملے تو ایک دچ میں پڑھ چڑھے گا اسے حضور کی ناموس کی حفاظت ہو جائے گی غازی ممتاز حسین رہا ہو جائے گا غازی ممتاز کی رہائی کا کوئی اور طریقہ ہے ہم نے اور آپ نے حکومت کو بتانا ہے کہ یہ انیس سو انتی نہیں یہ انیس سو انتی نہیں یہ دو ہزار بارہ ہے نبی کی ایک اپنے فیصلے کرنے میں بڑا دلیر ہے نابینا جب پتہ چل گیا کہ حضور کے خلاف عورت بات کرتی ہے تو کسی سے مشورہ نہیں کیا کہ جی فقیر کیا کر سکتا ہے نبینا فقیر کیا ڈیوٹی دے سکتا ہے فقیر کی ذرا سنیں محبت اللہ, اللہ, اللہ نظر کیا مانی مولا تیرے حبیب جب بدر سے صحیح و سلامتی کے ساتھ واپس آ جائیں گے میں اس عورت کو قتل کر دوں گا اور ماں ماوارا عدالت قتل کر دوں گا حضور سے بھی نہیں پوچھوں گا صدیق اکبر سے بھی نہیں پوچھوں گا حضرت عمر, عمر سے بھی نہیں پوچھوں گا سن رہے ہیں آپ ہم اس قانون کو مانتے ہیں اس کے علاوہ جو غازی کمار کوئی قانون چلانا چاہتا ہے ہم اس قانون پر تھوکتے بھی نہیں ہیں ماننا تو بڑی دور کی بات ہے ہم اس قانون کو مانتے ہیں اب جب رسول اللہ واپس تشریف لائے بدر سے آدھی رات نابینا صحابی اٹھے ذرا ماورائے عدالت ای بات, ای بات ہونے لگی ہے مدینہ پاک میں حکومت رسول اللہ ہے دل دل دل کی ہے عدالتیں حضور کی ہیں حضور ظاہر یاد میں جلوہ گر ہیں ابو بکر عمر عثمان علی بلال ابو ریرا بھی موجود ہیں جو امام العمر سے ڈر لگتا تھا تو حضرت بلال سے پوچھ لیتے کہ بابا جی یہ میں کام کرنے لگا ہوں کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ جائز ہے گی نا کسی سے تو فتو پوچھ لیا ہوتا کسی سے بھی نہیں پوچھا آدھی رات اس عورت کے گھر داخل ہو گئے اور وہ عورت کرنے تنہا نہیں تھی وہ ہولا نفر مل دیا نہیں اس کے ارد گرد اس کے بچے سوئے ہوئے فجسا بھی آپ نے اس عورت کے چارپائی پر ایسے ہاتھ لگایا فوجہ دستیا آپ نے چارپائی پر جب اس کے ہاتھ رکھا تو محسوس ہوا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے اس کے ساتھ لیٹا ہوا ہے لوگ کہتے ہیں جنگ اور محبت میں سب کچھ ہوتا ہے میں نے کہا حضول کے غلام فرماتے ہیں وہی جیز ہوتا ہے جس کو اللہ رسول جیز سمجھتے آپ نے یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ گستاخ کا بیٹا ہے بے ادب ماں باد ادب اولاد جن سکتی نہیں مادن زر مادن فولاد ہو سکتی نہیں آپ نے یہ نہیں کہا کہ گستاخ عورت کا بیٹا ہے گستاخی ہوگا آپ نے کہا نہیں اس کا جرم نہیں ہے فی الحال آپ نے سنکھا ہو انہا آپ نے اس بچے کو ہٹا کر علیحدہ کر دیا جی سینے پر صرف میں نے بیان کرنا ہے آپ نے ذرا سینے کو تسلی دے کر سننا ہے مارنے والے صحابی ہیں حیات کا ہے اور عدالتیں حضور کی لگیاں ہیں شہر مدینہ ہے صرف سننے کا حوصلہ رکھے آپ نے پھر اس کے بعد کیا آپ نے سمت ودا سی رہا آپ نے اس گاخ عورت کے سینے پر تلوار رکھی من اوپر سے زور لگایا اور وہ تلوار اس کی پشت سے باہر نکل گئی عورت ہو گئی مر گئی جہنم میں چلی گئی اب صحابہ کے بارے میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ دوڑ جاتے ایک بات میں یہاں کہنا چاہتا ہوں عمیر بن ادی اگر چھپ جاتے نا مارنے کے بعد تو غازی ملک ممتاز حسین قادری نے بھی گولیاں مارنے کے بعد دوڑ جانا لیکن آپ بھی, بھی نہیں چھپے بے بے تو غازی ملک ممتاز حسین قادری نے ستائیس گولیاں مارنے کے بعد بندوق, بندوق رکھ دی, دی فرمایا فقیر, فقیر کا جو کام تھا وہ کر دیا آپ تمہارا کام ہے تم کرو کیا کام ہے کافی چارے چار سال بات کافی چار چار سال نہ پائی کی کی کی ایک کلا کی ایک کی ایک نہیں ہوئے بھائی مابت میں نے قتل کر دی عورت صبح حضور کی عدالتیں لگیں گی تو میرے کیا سزا ہوگی صلی صبح ماننا نبی صبح کی نماز با جماعت حدور کے پیچھے جا کر پڑی غازی ممتاز زیارت کے قابل ہے کہ جیل کے میں اور آپ کا فتوا نہیں فتفا رسول اللہ کہ جو نہیں مانتا ہمیں تو منوانے کی تو اسے ہم دکھانا چاہتے ہیں سنا تو مسلمان ہمیں لوگ کہتے ہیں حضور کی زیارت مولانا صاحب آپ جو آپ کے پاس وظیفہ ہے میں نے کہا وظیفہ ہے صلی صل اللہ علیہ وسلم علی حضور نے جب سلام پھیرا نا تو مسجد نبی شریف بری صحابہ سے لیکن حضور آنکھیں تلاش کر رہی ہیں عمیر بن ادیب رسول اللہ نے عمیر بن عدی کو دیکھا سنا یہ ہمارے ادھر لاہور میں حافظ سعید ہے بھا بھی یہ یہاں بھی شان اسلام ایک کانفرنس ہوئی ہے میں نے کہا دفاع پاکستان کانفرنس جائز ہو شان اسلام کانفرنس جائز ہو ختم بخاری جائز ہو تکمیل پاکستان کانفرنس جائز ہو سالانہ برسی جائز ہو ساری کائنات کے جلسے جائز ہو صرف میلاد کا جلسہ ناجائز ڈرو خدا سے ہوش کرو کچھ مکرو ریا سے کام لو یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو میں نے کہا حضور کی میلاد کا جلسہ تمہیں نہ صحابہ نے کیا میں نے کہا دفاع پاکستان کا نفران صاحبہ نے کی عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا ہمارے سنی بولے والے عام سے پوچھتے ہیں صحابہ نے میلاد منایا میں نے کہا جی صحابہ تو میلاد مناتے مناتے بلوچستان کی سرحدوں تک آگئے گئے ہاتھ میں تلوار پکڑی گھوڑے پر سوار ہٹ جاؤ ہٹ ہمارے ہاتھوں میں تلواریں تو ہیں نہیں ہمیں تو غلام ملے ہیں جن کے پاس آئٹم بم ہوتے ہوئے جن کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں ماشاءاللہ، غوری گوری میزائل ابدال میزائل جناب شاہین میزائل ہتف ون تھے ہتف ٹو ہتف تھری درار ٹینک ٹینک چھ لاکھ فوج پھر بھی حضرت سلطان ٹیپو شہید کی قبر پر لکھا کیا ہے سمجھو مٹی قیمتی ہے بادشاہوں کے خزینوں سے ابھی تک مالدار اسلام آن ہے ایسے سفینوں سبین سے, سے ابھی تک یہ سدا رہی آن آن ہے تربت کے سینے سے اگر ذلت کا جینا ہو تو موت اچھی ہے جینے سے جو دیکھی ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا کہ جنہیں مرنا نہیں آیا انہیں جینا نہیں جی آیا صاحب مرنا آیا میں بدر صرف جینا نہیں جی آیا آج ہماری گھر میں بیٹھے ٹانگیں کاپ رہی ہیں جنہوں نے مرنا نہیں آیا قومہ زندہ نہیں ان کو کیا پتا ہے محبت رسول کیا چیز ہوتی ہے جنہوں نے حضور کی ناموس کی کبھی بات ہی نہیں کہتا ہے ملک بچاؤ میں کہا ملک کا بھی بچے گا جب حضور کا نام آئے گا اگر ملک میں افراتفری ختم کرنی ہے اور جتنی بھی جناب بجلی کے فلان کے جتنی بھی مسائل ختم کرنے آئے تو حضور کا میلاد مناؤ <سؤال> حضور گئے جب حضور, حضور آگ آ تو ایک ہزار سال سے آگ جل رہی تھی وہ بھی ٹھنڈی ہو گئی پجاری کیا ہو گیا میں نے کہا تمہیں پتہ نہیں حضور آ آگ ٹھنڈی ہو گئی نئے فرات ایسے چل رہی تھی جب جس رات حضور آئے وہ ایسے چل پڑی صبح گئے اس کے پانی پینے والے اور تمہیں کیا ہوا کہ پتا نہیں رات کو حضور آ ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی رسول تشریف لاتے رہے اوپر جن اور شیطان جا کر فرشتوں کی باتیں سنتے تھے جس رات رسول اللہ آئے اوپر جب جن اور فرشتے گئے تو آپ کے اتنے بڑے بڑے گولے ان گولہ جناب منہ پر پڑے ان کی کمر پر جن دوڑے شیطان دوڑے لگا جناب پہلے کی ایسی گلا سنتی تھی آج سنو یہ بٹے کیوں مارے انہوں نے ان کہا تہنوں پتہ نہیں آج ازور آ گیا اضور آ گئے جب رسول اللہ آ گئے تو بات سب کے سنت بھی منائے ہاں گلی گلی اٹھ کر کے آج حضور آ اگر کوئی کہ ہو اللہ علیہ وسلم بادشاہوں کے تخت ہو گئے کہا جی کیا ہو گیا میں حضور آ گیا بخ ہو گئے کہا جی کیا ہوا نکا جی حضور آ جانور بول پڑے تمہیں کیا ہوا نکا جی تمہیں پتہ نہیں حضور آ حضور آ گئے صلی اللہ allah بڑی دلیری کے ساتھ ایسے گھٹ گھٹ کر ہم تو ہمارے بڑے بڑے بھی تھے سنیوں کو یہی بیماری پڑ گئی اپنی تاریخ پڑی نہیں اٹھارہ سو ستاون کی پھانسی گھاٹ کون آباد کر رہے تھے کالے پانی کی جیلوں کو کس نے آباد کیا پھانسی کے پھندے کو دیکھ کر ناطے تازہ تازہ کس نے لکھی وہ ہمارے بزرگ تھے انیس سو ترپن کی تاریخ کے اندر کن بزرگوں کو پھانسی ہوئی مولانا نیازی کی ہوئی سید خلیل احمد وہ کون تھا ہمارے بزرگ تھے سنی کیوں چھپاتے ہیں سنی کو بات کریں حضور کی شان تو برا ہے کوئی امام احمد رضا بریلوی جی جنا کٹ کے مولانا سید کی فائدہ کافی انگریزوں نے دو دنوں کے بعد آپ کو پھانسی کی سزا سنا دی جس طرح غازی ملک میتا حسین کادری کو سنا دی مولانا سب وہ پھانسی کے پندے کی طرف چلے ایسے گوم رہے تھے اور, اور, دازی اور دازی دازی تازی تازی نعت لکھ رہے تھے ایک ترجمة ترجمة تو یہ نا گزشتہ کوئی یاد ہو دویاً دویاً دو آدمی کوئی ذہن حاضر کر کے دو شیر پڑے نہیں نہیں مولانا تازی تازی نات لکھ رہے تھے وہ لکھ کیا رہے تھے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا ہم سفیروں باغ میں ہے کوئی دم کا چہ چہا بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا جو پڑے گا صاحب کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا سب فلاح ہو جائیں گے کافی بلط حشرک حضرت زبانوں پر سخن رہ جائے جرم جو بہادری جرم بہادری ہاتھوں میں بند کر کے تو بہادری درن تیرے جان سر غازی تیرے جان تیرے تیرے سا غازی آئے اسلام غازی آئے اسلام اسلام گردنے سٹائے گے گردنے پٹائیں گے ان شاء گے, گے. گے. امریکہ کی گلابی گزرنے والے حکمرانوں پر امریکہ کی گلابی, گلابی, گلابی حکم کی حمایت کرنے والے حکمرانوں پر مل جائیں کرنے والے حکمرانوں دلری اور سنگ یہ دلیری کے ساتھ کام کر کے آئے بابا جی حضور کا کام کرنا تو دوروں کے نعرے تو جن کے نعرے لگاتا ہے انہوں نے تیری قبر پر سوکنا بھی نہیں ہے ہاں قبر میں سرکار نے آنا ہے یہ ہوش کر لے ہاں یہ آخری سوال ہی قبر میں وفا کا ہونا ہے معقوم تو تکول ہاضر رہ جا نے نعرے لگاتے رہے ہو لوگوں کے اس نبی کے بارے میں کیا باتیں کرتے رہے ہو آلہ حضرت بریل بھی کہتے جب ہم سے پوچھیں گے تو کہیں گے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے اور باغے خلیل کا گلے کہوں تجھے تیرے تو بس بے سنا ہی سے ہے بری ہیراہ میرے شاہ کیا کیا کہ قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں سر اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہ پائے مصطفیٰ سے آج لوگ میرے دئی کے بارے میں بڑا کچھ جانے میں آلہ بریلی رائے فتوا بھی سنا دو لو جی یہ بڑا, بڑا ایسا, ایسا, ایسا جو تین سطر امام احمد رضا بریلوی نے مرزاوں کے خلاف, خلاف لکھی ہے جو ختم نبوت کے ملک کے مل رہے, مل رہے ہزار مل مل کتاب مل بھی کوئی لکھ کر لائے مل اس کے برابر نہیں جس آ گئے سکے بٹھا دیے ہم کوئی پجاری نہیں ہے ہم نے امام احمد رضا کو بھی اسی وجہ سے مانا حضور کا غلام ہے ہم نے داتا صاحب کو بھی اس لیے مانا سلطان الہ کو بھی اس لیے مانا عبداللہ شاہ غازی کو بھی اس لیے مانا غازی ممتاز جو پیسے نہیں بھیج رہا رہے نعرے لائے کرو ہم نے غازی کی بات بھی حضور کی وجہ سے کر رہے ہیں دل بمحبوب حجازی بستہ جہد کر پائے وسطہ دل لگانے کی ایک ہی جگہ ہے وہ حضور کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم امام اعلی حضرت بریلی لکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سنا مسلمان جو مرزائیوں کے بارے میں ایک لفظ بھی نرم گوشہ رکھے یا میں تقریر کر رہا ہوں کہنے کی اتنی سخت بات نہیں ہونی چاہیے اعلیٰ حضرت مفتی اس کو کہتے ہیں جو دیکھ کر حالات کو فتوا دے وہ مفتی نہیں ہوتا مفتی یہ ہے امام احمد رضا برے اے رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بچوں میں تم اور آتنا دماغ لے کے چلے یہ ہے امام احمد رضا بریلوی آپ فرماتے اپنے بارے میں نحلم در نیش و نوش جامع مسلم نئے کافرت امبور کے نیش نوش فرمایا احمد رضا شہد کی وہ مکھی ہے کہ جس کے شہد کا جواب بھی نہیں جس کے ڈم کا جواب بھی نہیں ذرا سنیں ٹنگ شاید تو سنائے واقعہ جودو کرم ہے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا چور حاکم سے کرتے کے میں چھپے لاتا ہے رضا اس کو شفی جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا یہ تو مسئلے اور یہ ذرا دیکھیں اعلی حضرت نے حوالہ دیا کہ نبی علیہ السلام خود حضور کیا فرما رہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اشاد و دنیا اللہ مسلم تکون یہ بڑی توجہ والی بات ہے حضور ایک بار بھی فرمائے تو اس کی قیمت نہیں کوئی کائنات میں حضور فرماتے ہیں خود کہ میں دوائی دیتا ہوں کہ مسلمان جس نے حضور کی زہری آزاد میں اعلان کیا بکواس کیا کہ میں نبی حضور فرماتے ہیں خود کہ میں گواہی دیتا ہوں کتنی دنیا میں جتنی مٹی آئے اس مٹی کے ذروں کی مقدار حضور فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ مسلمان جھوٹا دسویں مسلمانہ ختم نبوت کی بات حضور کی فرما رہے ہیں آج لوگ مرضاوں کے بارے میں بھی باتیں کرتے حضور فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں دنیا, دنیا میں جتنی مٹی ہے اس کے ذروں کی مقدار کہ مسائل جھوٹا ہے آگے دیکھیں امام احمد رضا بریلوی کیا کہتے ہیں ذرا دیکھیں اعلی حضرت بریلوی کہتے ہیں وہانا آشاد و ماں کا یا رسول اللہ عبارت سنیں ذرا وہانا آشاد و ماں کا یا رسول اللہ اور محمد الرسول اللہ کی بارگاہ عالم پناہ کا یہ ادنا کتا اپنے بارے میں اعلی حضرت کہتے ہیں حضور کہتے ہیں حضور کی بارگاہ کا ادنا کتا احمد رضا ہمارے ناج خان پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں کوئی کیوں تیری بات پوچھے رضا تجھ سے شاید آدھار پھرتے ہیں میں کہا اعلی حضرت نے کس نسبت نا کتا کیا اب اسی بھی کٹ گئی ادنا کتا یہ تو خود اعلی حضرت نے لکھا ہے یہ حضور کے دربار کا ادنا کتا احمد رضا کیا کہتا ہے ادنا کتا اس لیے کہا کہ کیا مت کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ جب حدور نے گواہی دے دی تو حضور کی گواہی کے بعد احمد رضا کی گواہی کا کیا مطلب رہ جاتا ہے تو اعلیٰ حضرت نے اپنا کتا لے کر بتایا کہ جب کھاتا رسول اللہ کا ہوں تو حضور کے دشمنوں کو بھونکنا نہیں ہے جب کھاتا کا ہوں تو بھونکو نکالنی ہے اس لیے میری گواہی حضور کے مقابلے میں وہی حیثیت ہے جو کسی کا دربان کتا ادنا ہو تو وہ بھونک کر بتاتا ہے کہ خیال کرنا میں بھی اس دربار کا محافظ ہوں اس لیے, اس لیے جی میں نے وزاد کر دی کل کوئی آپ سے یہ سوال کرے کہ جب جی حضور نے گواہی دے دی اپنی ختم میں نبوبت, نبوبت کی تو احمد رضا کی, کی گواہی کی کی کا کیا مطلب یہ لفظ بتا رہا ہے کہ مام احمد رضا نے کہاں جا کر غلامی کا حق ادا کیا یہ بار بائے عالم پنا کا یہ ادنا کتا احمد رضا بریلوی کیا دوائی دیتا ہے حدود کیسے خاتم النبیین جین ہے نبی علیہ السلام نے تو فرمایا دنیا میں جتنی مٹی ہے مٹی کے ذروں کی مقدار میں دوائی دیتا ہوں کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حضور یہ آج کی عالم پناہ کا یہ ادنا کتا کیا کہتا ہے بے عدد انہای ریس و ستارہ آسمان گواہی دیتا ہے اور میرے ساتھ تمام ملائکہ سماوات و تو اور نے عرش گواہ ہے خود عرش عظیم کا مالک گواہ ہے کہ حضور آپ کے بعد جو کہے کہ میں نبی ہوں وہ کیا ہے کافر ہے بے باک ہے مرتد ہے کذاب ہے یہ ہے احمد رضا بریلوی کہنے حضور جتنی دنیا تے ریت ہے نا اس ریت کی ضرورت میں تار احمد رضابی گواہی دے رہا آسمان دے جتنے ستارے میں انہوں دی مقدار میں بھی گواہی دینا جتنے فرشتے آسمان نو اٹھائی کھڑے انہوں دی مقدار دی جی میں گواہی دینا جتنے فرشتے انقدار دی مقدار دی جی میں گواہی دینا اعلیٰ حضرت بریلوی کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ رب العالمین بیس برف پر خور گواہ ہے کہ آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا یہ تین خطرے امام احمد رضا بریلوی کی ختم نبوت پر کوئی ہزار سب بھی, بھی لکھ کر دکھائے یہ تین سطروں, سطروں, سطروں اس کو, اس کو کہتے ہیں مفتی, مفتی, مفتی, مفتی اس کو کہتے ہیں عالم اس کو کہتے ہیں رسول اللہ, اللہ کے در کا غلام لو جی میری بھی گفتگو اب ختم ہو گئی یہ آخری واقعہ میں مکمل کرنے لگا ہوں حضرت عمیر بن عدی والا جب رسول اللہ مڑ کر بیٹھے ونا درا علا عمیر در بن عدی آپ نے عمیر بن عدی کی طرف دیکھا یہ سب ابھی جو بندی یہ حدیث بیان کرتے ہیں لیکن یہ لفظ نہیں بتاتے آگے پیچھے ادھر ساتھ بیان کرتے ہیں لیکن یہ نہیں بتاتے یہ بتائیں تو ان کا عقیدہ ختم ہوتا ہے اس لیے کہ بابا جی نے تو کسی سے مشورہ بھی نہیں کیا ابھی آدھی رات مارا ہے اور صبح آ کر ابھی حضور کے پیچھے نماز ماد پڑی ہے رسول اللہ سلام پھیر کر بیٹھے ابھی تو بات بھی کسی سے نہیں کی حضور نے دیکھ کر فرمایا آ کر تلتا بینتا فرمایا اس عورت کو مارا ہو غازی ملک ممتاز حسین چادری یہ بابا جی سارے راستے قائم کر گئے چودہ سو سال کے بعد بھی غازی نے پینٹ جنسیوں نے تحقیق کی ہر ایک کو یہی کہا تیرے پیچھے کون ہے کس نے تجھے پیسے دیے ہیں کس مولوی کی تقریر سنی ہے آپ کو کس ایجنسی نے تیار کیا ہے آپ کو کس سیاسی نے پیسے دیا ہے پینٹ جنسیوں نے غازی سے تحقیق کی امریکیوں نے بھی پوچھا اسے کو بے کر کے تو غازی نے سب کو ایک ہی جواب دیا پاگل کے بچوں مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا میں نے محبت رسول میں یہ کام کیا غازی کالا نام پہ ابھی ہم یا رسول اللہ حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو میں نہیں مارایا وخشیہ خشیا عمیر ودی امیر کی ندی ڈر گئے نابینا تھے حضور خاموشی اختیار فرمائی مسجد میں سناٹا چھا گیا عمیر میں ندی چونکہ نابینا تھے وہ حضور کا چہرہ انور تو دیکھ نہیں رہے تھے وہ خاموش ہو گئے جب خاموش ہوئے مسجد بھی خاموش ہو گئی حضور علیہ السلام بھی خاموش ہو گئے آپ ڈر گئے فوراً سوال کر دیا حالیہ فیض فی کا شہ یا رسول اللہ حضور عدالتیں آپ کی لگی ہیں گومت آپ کی ہے میں نے ماں برائے عدالت ایک عورت کو مار دیا ہے کیا اس کے جواب میں مجھے قتل کیا جائے گا یا مجھ سے زیت لی جائے گی سنا مسلمان ہم اس قانون کو ماننے والے ہیں میرے آقا نے فرمایا عمیر بن ادی نے یہ کیا سوچ, سوچ ہے لا آنزان فرمایا میری ناموس کے مسئلے میں انسان, انسان تو انسان رہے کیا مت تک دو بکریاں بھی کبھی اختلاف نہیں کریں گے جو غازی ممتاز حسین قادری کے بارے میں بک بک کرتا ہے وہ تو بھڈو بھی نہیں بنتا بکری تو بڑی بڑی وہ تو بھڈو بھی نہیں ہے بکریاں ایسے چلتے چلتے دونوں سینگ پھنسا لیتی ہیں جو دیہات کا بندہ بیٹھا اس کو میری بات, بات بہت, بہت جلدی, جلدی سمجھ آئے گی جب, جب, جب وہ انہیں چرانے کے لیے چروائے صبح بات نکالتے ہیں ان کے باڑے سے تو وہ بلا وجہ اٹھ کر ایسی دونوں ٹانگے اٹھا کر سینگ پھنسا لیتی ہے تو میرے آقا نے فرمایا جو بلا وجہ بھی سینگ پھنسا لیتی ہیں میری ناموس کے مسئلے میں تو کبھی وہ بھی اختلاف نہیں کریں گے تو جو کلمہ پڑھ کر اختلاف کرے ہمارا فتوا تو نہیں یہ رسول اللہ کا فتوا قاضی ممتاز جیل کے قابل ہے یا زیارت کے قابل ہے سنیں ذرا آخری گفتگو ہونے والی ہے ہاں میرا اور آپ کی بات ہی نہیں نا میں تو ان کا فرمان سنا رہا ہوں میرے آکا نے قاضی ممتاز زیارت کے قابل ہے یا جیل کے قابل ہے فتوا رسول اللہ کا آپ نے کیا فرمایا آپ نے فرمایا پرما الٰ میرے غلاموں اگر کوئی آدمی ایسے بندے کی زیارت کرنا چاہتا ہے کہ جس نے ماں ور عدالت اللہ رسول کی مدد کی ہو فن ضرور علاء المیر ربنیادی میرے اس غلام کی زیارت کرو فرمایا جو ایسے بندے کی زیارت کرنا چاہتا ہے جس نے ماورا یا نصر اللہ رسول و جس نے اللہ رسول کی مدد کی ہو بن دیکھے پوچھے بغیر مشورے بغیر جس نے اللہ رسول کی مدد کی ہو اس کی جو زیارت کرنا چاہتا ہے بابا جی کی زیارت کرے کس کو کہا جا رہا ہے صحابہ کو حضرت صدیق اکبر کو کہا جا رہا ہے ان کی زیارت کرو حضرت عمر کو کہا جا رہا ہے ان کی زیارت کرو اور حضرت عثمان کو کہا جا رہا ہے ان کی زیارت کرو حیدر کردار کو کہا جا رہا ہے ان کی زیارت کرو بلال کو کہا جا رہا ہے ان کی زیارت کرو ابو ریرا کو کہا جا رہا ہے ان کی زیارت کرو ساز کو کہا جا رہا ہے ان کی زیارت کرو سعید کو کہا جا رہا ہے ان کی زیارت کرو ابو عبیدہ بن ذرا کو کہا رہا ہے ان کی اجازت کرو بابا جی کی اجازت کرو آج جو لفظ لوگ حضرت غازی ممتاز کے بارے میں کہتے حضرت عمر کی نگاہ دیکھ رہی تھی کہ لوگوں نے اس کو تشدد کہنا ہے انتہا پسندی کہنا ہے حضرت عمر نے وہی لفظ بول دیے آپ نے فرمایا حضور کے غلاموں کو فرمایا انضر اللہ حاضل تشدد حضرت عمر فرمانے لگے حضور نے تو فرمایا نہیں تھی زیارت کرو حضرت عمر کی نگاہ دیکھ رہی تھی لوگ کہہ رہا ہے بڑی انتہا پسندی ہے یہ مذہبی جنونی ہے یہ مذہبی فلاح ہے یہ مولوی ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں جن یعنی مولویوں کو کیا پتہ ہے ان کا منہ دھوڑ پتہ نہیں تھا بندہ جناب خطبے پڑھ کے تقریرا شروع کر دے منہ دھوڑ پتہ نہیں شکر بندے تھے پترالی بندے تو بندہ جناب الحمد للہ اس طرح تو بندہ مومن نہیں نہ ہوتا مومن ہونے کے لیے تو بات اور ہے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا, نا رکھا نا نا غیر سے کام میں دنیا سے دن دن دن مسلمان جائے جا. انہیں جانا انہیں مانا پھر مسلمان آدمی ہوتا ہے خالی جناب خود پہ پڑنا مسلمان نہیں ہوتا حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو اس نابینے کو اس نے اللہ کا حکم ماننے میں کتنا تشدد کیا ہے تشدد جو طالب علم بیٹھے ہیں وہ تو سمجھ جائیں گے یہ ماضی ہے اور جو <سؤال> لوگ <سؤال> بولتے ہیں وہ مصدر ہے تشدد یا تشدد و تشدد لوگ بعد میں یہ نہ کہنا کہ ایک جگہ مودی صاحب تشدد کہہ رہے تھے دوسری جگہ تشدد کہہ رہے تھے ان کی اپنی زبان بھی ایک نہیں تھی تشددہ ماضی ہے اور تشدد جو لوگ بولتے ہیں یہ مصدر ہے حضرت عمر فرمانے لگے دیکھو اس نابینے کی طرف کہ اس نے کتنا تشدد کیا ہے انتہا پسندی, پسندی کی ہے جب رسول اللہ کی عدالت موجود, دل موجود, دل دل موجود تھی اس کو پوچھ کر کام کرنا چاہیے تھا میرے آقا نے کیا فرمایا لا تک فرمایا عمر نابینا مت کو ولاکل بشیر اس سے زیادہ دیکھنے والا کون ہے حضور فرما رہے ہیں اس کو نابینہ تو گادی ممتاز القاتل کہنا کوئی سمجھ آئی تھا جے جی نہیں آئی تو میرے احمد رضا بریلوی کو ایک نعت داری لے کے پڑا تھا اس نے تو نعت لکھی ہے نا کاش کے میں حضور کے زمانے میں ہوتا تو میں جی بن چکا ہوتا میں تو جتی بھی بنتا تے اب اجال دے پیر جی آڑی میں فلاں بڑا ہوتا میں کہا نینا آلہ حضرت بریلوی سے پوچھ ہوتے کہاں خلیل و ونا کابا منا لولاک والے صاحب سب تیرے گھر کی ہے اور مولا علی نے ماری تیری نیند پر نماز اور وہ اور بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے بلکہ اور نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض شروع ہے اصل نصوص بندگی یہ الگ اپنے کو نہیں کی گل ہے بخاری شریف میں جان کر دیا اصل نصول بندگی نماز پڑھا رہے ہیں کے اور, اور پڑھنے والے کون ہیں اصل وسول بندہ میں الگ الگ بریل ہوئی ستیہ نہیں بیٹھے بیٹھے مجدد بھی یہ ہو جائے جی گاڑی بھی پوری نہ ہوئے مجدد تو وہ ہوتا ہے جس کے کبھی مستحق بھی فوت نہ ہوئے ہوں امام ربانی مجدد الانی مسجد میں آئے دایاں پاؤں رکھنا تھا بایاں کھڑا ہوا پھر خیال آیا کہ میرے حبیب کی سنت تو دایاں ہے چالیس دن روتے رہے کہ خلاف سنت میرا قدم اٹھا ہے جس کی داڑھی بھی پوری, پوری نہ ہو اور وہ مجدد ہے میں آ کے مجد قوم ہو جائے مجدد بھی دے ہو جائے توجہ صدیق اکبر نماز پڑھا رہے ہیں صحابہ صفوں کے اندر شفا النبی و ستر الحجرت حضور علیہ السلام نے حجرے کا پردہ ہٹایا ثابت ہوا آ جملہ فرائض شروع ہے اصل الرسول بندگی مر کی ہے نبی علیہ السلاۃسلام نے پردہ جب ہٹایا اپنے حجرے کا ان اسمن ینظر الینا حضور ہمیں دیکھنا شروع ہو گئے۔ آج ہم اعلی حضرت بریلوی نے حضور کے چہرے کی جو ہے وہ منظر خوشی اپنی طرف سے نہیں کی ہمارے بزرگوں نے شروع سے یہ بات کی ہے۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے علیحدہ بات نہیں کی کہ صورت نو میں جان آکھا جانان کے جانے جہانا کا سچ آکھا رب دی شانہ کا دی شان اعلی عرت بریل بھی کہتے ہیں ہاتھ کا خمے و تباہ ٹوٹ گیا کاپا یبا کے چھوٹ گیا جمبش ہوئی کسمیر کی انگلی کو رضا بجلی سی گری شیشہ ماہ ٹوٹ گیا نور و سرور کا جب جلوہ ہے آٹھو پیر اس کوچے میں دل رہتا ہے یہ شام مدینہ نہ سمجھنا آئے دل آہ دل عاشق کا دھواں چھاتا انس بن مالک کیا کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ نے پرتا ہٹایا تو انا بج و برا کا تو ایسے محسوس ہوا جیسے کھلا ہوا قرآن سامنے آ گیا آج گرو شریف سے لوگوں کی نمازوں میں خلل آتا اور کہتے ہیں مولانا صاحب میں نماز پڑھ رہا تھا تو آپ نے گرو شروع کر دیا ہے سما تبسہ پھر حضور دیکھ کر مسکرائے یہ مسئلہ تو مولانا غلام گوس کو بتا دیجیے اپنے محلے کے امام صاحب سے پوچھے بھائی سیدے میں دیکھنا کہاں تھا کہاں جاتا ہے رکو میں کہاں جاتا ہے صحابہ ادھر دیکھ رہے تھے اور نماز پڑھ رہے تھے اور ہے بھی بخاری کی ادیب یہ تو مسئلہ بات کا ہے یہ نشتیاں سے فتوا پوچھے کے <متحدث> دوران صحابہ دیکھ کے ادھر رہے تھے چلو سامنے تو حضور ہوتے ادھر, ادھر کھڑے حضور مسکرائے انت من مالک کہتے قریب تھا کہ حضور کو دیکھنے کی خوشی کی وجہ سے ہم نمازیں توڑ دیتے ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں نسل الرس بندگی استاجی ہے خیال کی بات چھوڑو یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے یہ اس وقت ہوا یہ سارے خیال کے مسئلے پیدا ہوئے کہ در غلامی عشق و مذہب را فرا در غلامی عشق و مذہب را فراق جس ویڑ غلامی ہوئی نا تو عشق مذہب جدا جدا ہوئے جب عشق کے مذہب کٹھے سن مذہب نماز پر آ رہے تھے عشق زور نو تھے جب جدا جدا ہوئے تو پھر خلل تو آنا نہیں تھا حضور مسکرا پڑے اور صدیق اکبر امام صاحب بھی پیچھے ہٹے اشارہ الہی النبیع حضور نے اشارہ فرمایا کہ جو پہلے ہو چکا وہ ٹھیک ہے باقی نماز کو مکمل کرو وہ مصطفی برسا خیشرا کی دیماوس دربون رصیدی تمام بولابس اللہ تعالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وسیلہ جلیلہ سے حضور کی ہمیں محبت عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین